من بسم اللہ حدیث نمبر چھ حدیث بڑی مشہور حدیث بڑی مشہور ہے کل اشارہ گزر چکا ہے حدیث نومان بن مشیر رضی اللہ آن؟, آن؟, ان ہوما دونوں مسلمان دونوں صحابی ہیں دونوں اللہ رسول کے زمانے میں تھے باپے دونوں اور ماشاء اللہ تاریخی ہی آدمی ہیں اور یہ ایک مسئلہ اور یاد کر لیں وہ بات تو تھوڑی سی لمبی ہوئی تھی کتنا بھی مختصر کرنا چاہتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ باتیں آ جاتی ہیں بشیر لیکن مسئلے کے بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنما صاحب اولاد تھی انہوں نے دوسری شادی کی پہلی بیوی سے بچے بڑے تھے دوسری شادی کی تو پہلی ہی اولاد نعمان بن بشیر پیدا ہوئے نومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ماں تھی اس نے حضرت یعنی بشیر اپنے شوہر سے کہی او oh, آپ کی بڑی بیوی بی کے بچے بڑے بڑے ہیں ہمارا چھوٹا ہے پتہ نہیں حصہ برابر دیں یا کیا ہو کل آپ کو کچھ ہو جائے تو اس لیے آپ ایسا کریں کہ میرے بچے کے لیے کو کوئی نہ کوئی چیز اس کے نام اس زمانے میں رجسٹری نہیں کرائی جاتی تھی کہ پیپر بھارت لکھا ہو پھر اس کے اندر سو کی نوٹ لگی ہو کہ آدھار کے سب کا یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا آپ کو کچھ دے دیں بہت ضد کیا تھا اچھا ٹھیک ہے تمہاری تسلی کے لیے یہ تمہارا بیٹا جو آج پیدا ہوا نعمان اس کو میں ایک اپنا غلام جو ہے ایک غلام اس کو دے دیتا ہوں صرف اس کا ہوگا اس میں کسی کے شرارت اگر ہم مر بھی گئے تو اس میں حصہ कی, کوئی نہیں پائے گا صرف کس کا ہوگا بیوی بی بڑی تیز تھی ایسے کام نہیں چلے گا پھر کیسے چلو اللہ کر رسول کو گواہ بناؤ تب تاکہ تاکہ کہیں ایسا نہ ہو بشیر پلٹ جائے تو لے کے گئی حضرت نومان حضرت بشیر نے اپنے بیٹے نومان کو لیا اور لے کے گئی رسول اللہ یہ میرا بیٹا نومان ہے میں اس کو ایک غلام گفٹ میں دیتا ہوں اور میری بیوی بی اس کی ماں کہتی اللہ رسول گواہ بنے کہ تب میں آپ کی بات مانوں گی تو آپ گواہ ہو جائیں اللہ اکبر ہم سب کے لیے بڑی عبرت و نصیحت یاد رکھنا اللہ رسول نے فرمایا کیا اور اولاد ہے کہاں ہاں اور بچے ہیں کیا کیا ہر بچے کو تم نے ایک ایک, ایک, ایک, ایک غلام دیا کہا نہیں صرف نہیں، اس کو دے رہے آنے فرمایا جاؤ انلا اشد واسور میں گناہ اور حرام چیز پر کبھی گواہ نہیں بن سکتا اگر ایک بیٹے کو دے رہے ہو تو یہ عدل انصاف کے خلاف ہے جتنے بیٹے ہیں سب کو ایک ایک غلام دو اور بڑی پیاری بات اللہ کے سن بات روایتوں میں ہے فرمایا بین اولادکم نعمان بشیر یاد رکھنا اور سب لوگ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اولاد کے درمیان لینے دینے گفٹ میں دونوں انصاف کرے تاکہ سارے بچے تمہاری خدمت کریں اور تمہارے ساتھ اچھے سے رہیں گے اگر تم نے ایک کو دے دیا اور دوسرے کو نہیں دیا تو بھی تو کر لے کر جب میٹم آ جائے گی گھر میں بیوی باپ نے اس کو دیا ہے تم کیوں اس کی خدمت کرتے ہو کیا خیال ہے بہت لوگوں نے تجربہ کیا ہوگا یہ حدیث بہت اصل ہے لوٹا دیا گواہ نہیں بنے یہی سے چیز یاد رکھیں آگے بتا دیں آج بہت سارے لوگ ایک مسئلہ پوچھتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ بچے لڑے نہیں زندگی ہی میں اپنے اپنی وراثت کیا کر دیتے ہیں تقسیم کر دیتے ہیں وراثت یو سمفی اولاد کم لکڑے اللہ نے آگے فرمایا یہ وراثت کا مسئلہ ہے ماں ترک جو چھوڑ کر کے چلا گیا جو زندگی میں دے رہا ہے وراثت نہیں ہوتی یاد رکھنا زندگی میں ماں باپ کوئی اولاد کے درمیان چلو لڑکوں کو اتنا دے دو لڑکیوں کو آدھا بنتا ان کو دے دو یہ نہیں چلے گا اگر زندگی میں دے رہے موت کے پہلے وہ, وہ ہے توحفہ ہے کیا ہے وہ گفٹ ہے تحفہ ہے اور زندگی میں اگر آپ تقسیم کریں گے تو لڑکے لڑکی جتنے ہیں سب کو برابر د کیوں اللہ فرمایا ایک کو دے دوسروں کو نہ دو یہ گناہ ہے ہم اس کو نہیں بات لیت لڑکی کو آدھا اور لڑکے کو ڈبل وہ کس کا ہے مسئلہ ایک مثال دیں ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے عید پر بیٹے کو لا کے کپڑا دے دے بیٹی کو نہ دے تب کیا خیال ہے کیا خیال ہے نہیں تم لڑکی ہو تم کو سال میں صرف ایک ملے گا اور یہ بیٹا ہے اس کو سال میں کیا خیال ہے لڑکی خوش رہے گی کہ ناراض ہوگی یہ گفٹ ہوتا ہے تو اتنا یاد رکھیے گا نو مان اور یہی حدیث ہے جس کے متعلق امام ابو داؤد رحمت اللہ کا قول سنا ہوگا آپ لوگوں نے امام ابو داؤد نے کہا ہزاروں لاکھوں حدیثوں سے میں نے یہ تقریباً عدد میں کچھ اور ہے آج کی لیکن امام بداود کے جو اربات والا لاکھوں حدیثوں سے منتخب کر کے میں نے اپنے سنن میں کتنی حدیثیں نقل کی ہیں چار ہزار تمہارے ہاں؟ تمہارے ہاں ہے تمہارے یہاں تمہارے یہاں ہیں نہیں کتنی لاکھوں حدیثوں سے منتخب کر کے ہم نے اپنے سنن میں کتنی حدیثیں نقل کی چار ہزار اور ان چار ہزار حدیثوں میں سے جتنا ہم نے چار ہزار ان چار ہزار حدیثوں کا سارا دار و مدار چار حدیثوں پر ہے کتنی حدیثوں پر ان چار حدیثوں کو, کو کوئی سمجھ لے تو سمجھو ہماری چار ہزار حدیثیں لکھی بھی سب پر اس نے کیا کر لیا عمل کر لیا اور چار حدیثیں کون سی ہیں نمبر ایک حدیث نومان بن بشیر الحلال لال ٹھیک ہے نا نمبر دو حدیث عمر ابن الخطاب ان نمبر عبدالخاب حدیث تیب اللہ تیب اور نمبر چار من حسن اسلام المرء ترک ہو مانا یعنی اور ساری حدیث اس میں منقول ہیں نومان بن بشیر کہتے ہیں ہم نے رسول کو فرماتے ہی وے سنا اِنَّ الْحَلَالَ حلال بالکل ظاہر ہے اور حرام بالکل بھائی حرام بھی ظاہر ہے کون نہیں جانتا کہ شراب حرام ہے کون نہیں جانتا کہ سود حرام ہے کون نہیں جانتا کہ ہاں فلم دیکھنا جائز ہے ہاں؟ کیا ہے سب جانتے ہیں کہ نہ جائے تو حرام ہے اب خناس آ جائے تو کہے گا کہ نہیں نہیں یہ کیا ہے وہ جائے سمجھ گئے نا حلال بھی جائے اور حرام بھی حلال بھی واضح اور حرام بھی واضح بے امور مشتبہ اور حلال اور ہرمیان کے درمیان کچھ ایسی باتیں ہیں جو متشابہات مشتبہات ہیں جن کی حلت اور حرمت واضح نہیں ہے اللہ فامان کا شبہ تھا جس نے حلال کیا حرام سے بچایا اور شک اور صبح والی چیزوں کو اس نے چھوڑ دیا فقد استبر عال دین ہی تو اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا وہ ہی اور اپنی عزت بھی بچا اپنی عزت بھی بچا لے دن بھی بچ گیا اور عزت بھی نہیں بچ گئی ماشاءاللہ داڑھی بھی ہے ٹوپی بھی لگائے ہیں کرتے میں بھی پہنے روڈ پر سگریٹ پینے لگے تب کیا خیال ہے ارے کتنا بے ایمان ہے یہ دل لپی داڑھی کر کے ملا ہو کر کے سگریٹ پیتا ہے عزت رہے گی گئی نہیں بھائی مکروح ہے نہ حلال ہے نہ کیا ہے کیوں کیوں بھائی بغیر اس کے عادت پڑ گئی ہے عادت پڑ گئی ہے میرے بھائی جب جانتے ہیں ارے حلال پھر بیچ میں کہاں سے تم نے لا لیا نہیں نہ حلال ہے نہ آرام کیا یہ مکرو شریعت کے اندر قرآن و حدیث میں آپ تفصیل وقت ہوتا ہے کتنے مقامات پر وکر رہا اللہ تعالی مکرو سمجھتا ہے تمہارے لیے کیا تو کیا میڈ انڈیا مکرو ہے جن کو تمباکو والا پان کھانا ہو جن کو سگریٹ پینا ہو بیٹھے بیٹھے فتوا دے دیں کی بھائی نہیں حلال نہیں حرام نہیں بلکہ کیا ہے مکرو ہے کتاب سنت میں سلف کے ہاں کراہت کل استعمال کے کیا ہے؟ حرمت کے معنی میں کر رہا کل کفر ولفسوک ولسان کر قر... کرت قر... قر... قر... کا لفظ ہے پھر وہ کر ان کے اس لیے فرشتے مار مار کر کے روح کب تک کب وقت کیوں یہ ایسا بد وقت ہے وہ کرے وَقَرَهُ اللہ کو جو چیزیں اچھی تھی وہ مکرو تھا دیکھا آپ نے کراہت کتاب و سنت بھی اس کے آتا ہے مکرو کا تو کچھ چیزیں جو صبح کی ہیں اگر اس کو انسان کرتا تو دین بھی برباد اور عزت بھی مثال دیا معلوم ہے نا یہ رکھ کر کے کوئی محش بھی ہو رہا ہو کوئی مسجد کے امام سب کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کہیں گے یار امام ہو کر کی یہ دیکھتا ہے تو انسان کی عزت حرام سے نہیں کبھی لایانی اور غیر پسندیدہ چیزیں کرنے سے بھی اس کی عزت مٹی میں مل جاتی ہے تو آپ نے فرمایا جس شخص نے اپنے آپ کو شبہات سے بچایا متشابہ شبہات سے اس نے اپنا دین بچا لیا اور ایما عزت اللہ توفیق نصیح فرمائے ہم کو ومن واقع شبہات اور جو شبہات میں واقع ہو گیا عمل کرنے واقع کا مطلب عمل کرنے لگا عمل کرنے لگا اللہ کے رسول فرماتے ہیں قافل حرام آج شبہات پر عمل کر رہا ہے اب اگلا قدم کیا ہوگا حرام کے اندر واقع ہو جائے گا ترائی يرع حول الحما ایک بڑی پیاری تشبیہ دی اس کو ذرا سنیں مثال شک اور شبہ والی باتوں پر عمل کرنے والا ایسی حرام چیزوں کے اندر واقع ہو جاتا ہے اللہ اللہ کے نبی نے اتنی پیاری تشبیح دی آپ کو جواب اول کلیم اللہ نے دیا ہے دیہات میں آنا جانا ہوتا ہے کبھی یہاں کھیتیاں ہوتی ہیں دیکھتے ہوں گے ایک انسان کی یہ زمین ہے اور دوسرے کی اور بیچ میں ایک مڈیر ایک نشان بنا ہوا ہے گزرنے کے لیے چلنے کے لیے ٹھیک ہے نا بھائی بالکل یہ ہوا ہے اللہ شبہات سے بچو نبی رہی صاحب فرماتے ہیں جو انسان شبہات میں واقع ہو گیا تو یقین جانو کہ وہ کل کس میں واقع ہو جائے گا حرام میں کتنی پیاری تصویر دی ایک انسان کی یہ فصل ہے اس کی چرا کہاں ہے چرا سمجھتے ہیں جہاں جانور چرانے کے لیے آدمی اپنی گھاس فصل تیار کرتا ہے ایک آدمی کی اپنی کھیتی ہے اور یہ بیچ میں ایک چھوٹا سا ڈیڑھ فٹ کا دو فٹ کا چار فٹ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں ہوتا ہے نا اسے ایک انسان اپنا اپنے جانور کو اپنے کھیت میں چرا ہے اس کا حق ہے کہ بالکل کنارے تک آئے اس کی چیز ہے نا جائز ہے لیکن اگر کنارے تک آ گیا تو جانور ممکن ہے کہ اپنے کھیت میں رہ کر کے کردن لمبی کرے اور دوسرے کی فصل کو نقصان پہنچا دے لاہور نبی کی فصاحت بلاگت اونتی جو جما میں قلم درا دیکھو اور وہ بھی بکری ہو تو شاید مان جائے بیل ہو بھینس ہو اور ہو. کیا نہیں سمجھے کہیں گاتا کہ ہوتا آٹھی کو نہیں سمجھتے تو کیا سمجھتے ہو تم <laughs> اس وقت بھی آنٹی نہ سمجھے آپ ہندوستان میں رہ کر کے سمجھ گئے نا تو سو. بڑا جانور ہو گائے بیل اونٹ بھینس تو اس کو ایک ٹو لاٹھی مارے کہ جب بھی نہیں سامنے والے کے ہرے فصل کو نقصان پہنچائے اب آپ بتائیں آپ کے جانور نے دوسرے کی فصل کو نقصان پہنچایا دے کہ نہ حرام یہ تو حرام ہے نا حالانکہ اس نے غلطی کیا کی اللہ تعالیٰ نے یہاں تک جائز قرار دیا کنارے تک اگر وہ پیچھے اتنے, اتنے دور رکھتا کہ اگر جانور ادھر جانا چاہے تو ہٹا دے تو شاید کبھی وہ اس کا جانور غلط کام نہ کرتا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس جرم کا ارتکاب نہ کر سکتا آ نے فرمایا جیسے اپنا نہیں بھائی میرا ہے کوئی بات نہیں میرا حق ہے صاحب جانور کے مالک آنے دیئے کنارے تک نہیں ہمارا کھیت میں اپنی کھیت میں چرا رہا ہوں میری زمین ہے اور آخر میں گافل ہوئے جانور دوسرے کے فصل کو نقصان پہنچا دیا ٹھیک ہے نا اللہ فرمائے یہی مثال ہے انسان شک اور صبح والی چیزوں میں جب پڑ گیا تو اگلا قدم شیطان امام صاحبی رحمتہ اللہ علیہ دوستو استناف کرو کتاب القوائر میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں ایک بڑے دیندار دار پر پرہیزگار متقی لیکن باڈر کی بادشو و شبہ کہتے ہیں کہ دمشق کا واقعہ نقل کرتے ہیں اپنے کہتے ہیں ایک مسجد کا معزن مسجد کا معزن پرانے زمانے میں چھت پر اذان ہوتی تھی چھت پر اذان ہوتی تھی ست پرادان دینے کے لیے گئے اور ایک دی مرتبہ ذرا کچھ بلگام آیا تھوکنے کے گئے اور بعضوں میں عیسائی کے گھر تھا اس کی بچی ٹہل رہی تھی ان کی نگاہ اس پر پڑ گئی یہ ہے بارڈر پر جانے کا انجام چاہے تھے تو تھوکے دیکھنے سان شیطان یہ دیکھے ادھر سے اس کی نگاہ تو جانتے ہیں جب دو نگاہیں مل جائیں تو لوگ کہتے تو کہاوت ہے کہ بھائی دل صاف ہو تو نگاہوں سے کیا ہوتا ہے یہ سب سے بڑی بدبختی شیطانی مک اور فریب یہی ہے کہ نگاہوں سے کچھ نہیں ہوتا دل صاف ہوتا تو تیری نگاہ غلط کرتی ہی نہیں دل ہی تیرا کندھا ہے اسی لیے تیری نگاہ گنا کر سمجھ گئے نا بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ بات بڑھتے بڑھتے شادی کی بات آئی اس لڑکی نے کہا کہ تم عیسائی بنو نہیں بنو گا بعد میں شیطان نے کیا برقرا کوئی بات نہیں شادی کرنے کے لیے عیسائی بن جاؤ اور بعد میں خود بھی مسلمان ہو جانا اس کو بھی مسلمان ڈبل فائدہ ہوگا یہ شیطانی مکر و کلمہ پڑھے عیسائی شادی کیے عیسائی بنے مسجد چھوڑے مسلمانوں کو چھوڑا اور گئے عیسائی بنے شادی کیے دلہن کل آئے گی ملکل موت ایک دن پہلے آ گئے نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ یہ ہے میرے بھائی انسان شوکوں کو شبہات بارڈر پر نہ جائے کبھی ایک حد حلال ہے ایک حرام ہے اور یہ حدود کی شبہات کیا ہیں یہ حدود ہیں پر جانے کے بعد آپ کے لیے آزادی ہے آپ کا گھر ہے کھڑکی کھولے لیکن پڑوسی کے گھر میں ہوا کھوری کے بہانے اگر جھانکتے رہو گے تو ممکن ہے کہ پڑوسی کے ساتھ بہت بڑی خیانت ہو جائے اس لیے حدود کا تل کا حدود اللہ فلادا اللہ کے حدود کی کیا کرو حفاظت کرو تو اللہ کے رسول نے شاد ان نفل جسدے دل میں کیا ہے خون کا لو تھڑا ہے فَإن اگر وہ صاف ہے تو جسم کے سارے آدھا صاف وسدت اگر وہ خراب گیا ہو گیا تو جسم کے سارے آدھا تمہارے خراب دوستوں میرا خیال سے بات سمجھ میں آ ہوگی یعنی حلال و حرام کہ قبول ادم قبول کا ساروں مادارہ مدار تمہارے دل پر ہے دل میں تقویٰ ہے ایمان ہے اللہ کا خوف ہے خشیت ہے تو کبھی شبہات کے قریب نہیں جاؤ گے ورنہ ہمیں یاد ہے آج سے تقریباً 42-43 سال قبل مہاراشٹر میں تھا مدین یونیورسٹی جانے کے پہلے پہلے تو ایک شخص آتا آیا لائبریری میں بیٹھا تھا اب آج مصیبت یہ کہ آدمی سوچتا ہے کہ سو مولویوں سے پوچھو ایک سے پوچھا حدیث سنا دی نہیں اور کے بعد وہ سوچتا ہے جب تک کوئی حلال کا فتوا نہ دیتا ہے تب تک مولوی کا پیچھا پوچھتا جائے گا جب جب کہیں سرفیرا مل گیا ہاں, ہاں کون کرتا ہے آرام بس یہ کام کا مولوی ہے کیا خیال ہے آپ لوگوں کا سب کو تجربہ ہوگا تو وہ شخص حصہ ہی تھا رات کو آیا لائبریری بیٹھے ہوئے موہنت صاحب ہے تو کہتا کیا معلوم ہے یہ ہے شبہات لوگ حلال پر اتفاق کرنے کے بجائے حرام کو جب تک جو چیز تھان لیا سوچ لیا جب تو اس کے حلال کا فتوا نہ مل جائے اطمینان تو آخر میں کہتا کیا ہے مونا صاحب آپ اتنا پڑھ کر کے آئے اتنی کتابیں کسی کتاب میں ہمارے مسئلے کو حلال نہیں کہا گیا ذرا سوچو یعنی وہ سوچتا ہے کتابیں کھولے کسی کتاب میں تو لکھا ہوگا کہ یہ یہی ہے شکوک کو شبہات والے اللہ تعالی ہم سب کمل کے توفیق فکر فرمائے واللہ ایک مثال دے دے اس کو یاد رکھیں بات لمبی ہو جاتی کتنا بھی مختصر کرنا چاہتے ہیں بس ایک مثال تک یاد رہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا الجاغ رسول علیہ وسلم پر صدقہ حرام ہے نا ٹھیک ہے نا راستہ پکڑ کے جا رہے تھے علماء نے سنایا ہوگا کہیں راستے میں ایک کرا ہوا خجور کرا ہوا کھجور مل گیا ماح اکبر اٹھا تو لیا اٹھا لیا لیکن اللہ نے کسی اور کو دے دیا خود نہیں کھایا اور ایک روایت حسن نے کھایا تو منہ سے نکال لیا لوگوں نے کہا یار سننا ارے کھجور پڑا ہے اس میں کیا ہے اللہ سل فرمایا کھجور پڑا ہوا ہے حلال تو ہے لیکن میرے اوپر اللہ نے صدقہ حرام قرار دیا ہے در یہ کہ کوئی صدقہ دینے کے لیے جاتا رہا ہوگا کہیں سدکے کا خجور گرا ہوگا تب اللہ دیخان، انسان کے دل میں اگر تقوی ہوگا تو نبی کی سنت پر عمل کرے گا مولو کے پیچھے جب تک حلال نہ آ جائے تب تک وہ بھاگے گا نہیں ستوا مل گیا بس کافی ہے دوسری مثال حضرت ہاں ادیب حاتم ہاتیم تائی کا قصہ کتنا طرح گوھر سے سنو اللہ اور اس لیے ہم بتا دے رہے کہ دوستوں ہاں جہاں آ جائے وہاں کیا کر دینا چاہیے آپ حضرات جانتے اللہ شاطم آیا اگر تم نے شکاری کتا پال رکھا ہے کون سا کتا او بادو بھی سلانے والا نہیں کہ صبح ایسا کتا جو فیشن کے طور پر آج پالا جا رہا ہے بچے تو بیبی ہوم میں ہوتا ہے ہوتے ہیں اور کتاب آج کا جو ماحول ہے یہ نہیں یہ تو انسان ناجائز کام کرتا ہے شکاری کتے کی اجازت ہے یا حفاظت کے لیے شکاری کتا اگر بسم اللہ پڑھ کر کے آپ نے چھوڑا شکاری کتا گیا کتا پکڑ کر کے لایا راستے میں سے نہیں کہ پکڑ لیا بسم اللہ پڑ کے تو چھوڑا اور کتا گیا کتا شکار کو پکڑا خوب اچھی طرح سے کھا لیا باقی بچہ جو لے کے آپ کے پاس آئے تب تو حرام ہے سمجھ گئے نا لیکن اگر کتا شکاری گیا پکڑا اور تباہ کر کے لایا راستے میں مر بھی گیا تو آپ کے لیے وہ شکار لانے صحابی نے کہا یار سنا میں کبھی اپنے کتے کو چھوڑتا ہوں بسم اللہ پڑھ کر کے میرا کتا گیا شکار پکڑنے کے لیے لیکن میرے کتے کو دوڑتے ہی ہوئے ایک دوسرا کتا بھی دوڑ گیا اور وہ بھی جا کے ہمارے شکار کو پکڑ لیا تو حلال ہے یا اللہ حدرا سوچو سوچو ہم ہوتے تو کہتے بھائی بسم اللہ <laughs> آج وہ لوگ کرتے ہیں، کوئی بات نہیں بسم اللہ پڑھو اور تم کیسے کھاؤ گے اس کو ہو سکتا ہے تمہارے کتے کے ساتھ ساتھ وہ گیر کا کتا بھی شکار پکڑنے میں شامل شد پڑ گئے تو چھوڑ دو اس کو دوستوں ذرا بتاؤ اگر انسان اتنا شخص صبح سے احتیاط کرے گا تو زندگی میں حرام کے قریب جائے گا ہی نہیں لیکن جب شکوک کو شبہات کرنے کا عادی ہو جائے گا تو بھائی حرام کر لیں گے تو کون کافر ہو جائے گے پھر سود بھی حلال جھوٹ بولنا بھی حرام بھائی بغیر جھوٹ بولے فراٹ کیے مارکیٹ میں دھندا کہاں چلتا ہے پھر معاملہ یہاں تک آتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو کش کو شبات سے بچائے